سب سے آخر میں دوسرا حکم تھا اذان کے حوالے سے کہ پہلے تو یہ تھا کہ جب اذان سنیں گے تو کون سا کل اذان کا جواب دیں گے ایک اختلاف کا وہ تھا اس کے حوالے سے مکمل صاحب کے سامنے آ چکی تھی کہ کیا وہی کلمات مار ہیں یا کچھ کلمات کا اضافہ بھی ہوگا دوسرے نمبر پر جو اختلافی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا اذان کا جواب دینا واجب ہے یا سنت یا مستحب ہے So, اس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ متقل کا مذہب کیا ہے استقال کس طرح امر ہے اور امر وجود کے لیے آتا ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا ٹھیک ہے تو لہذا اس کے وجود ثابت ہوتے ہیں کیا ہونا چاہیے اذان کا جواب دینا واضح ہونا چاہیے کے دل مقابل رحمت امام شاہ بھی رحمۃ اللہ کو کہا اور امام صحافی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب آزاد ہیں کہ ازان کا جواب دینا سنت اور صحاب ہے, ہے یہ واجب نہیں اس کی دہلی کے حدیثی تھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں اللہ علیہ وسلم. کہ نے ایک منازی کو کیا, کیا ہے فطرت ہے جب اس نے اللہ اللہ تو آپ صلی اللہ جہنم سے بچا لیا گیا محفوظ ہو گیا صحابہ ہیں کہ ہم باقی دیکھا تو اور اس کا کیا نماز کا وقت ہو چکا تھا اور وہ آزاد دے رہا اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موزم کا جواب نہیں دیا جو موزن کہہ رہا تھا اس کے جواب نے وہ نہیں کہے اگر یہ ازان کا جواب دینا واجب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس نہیں کہتے بلکہ وہی کل کہتے جو کیا کہ موزم نے ٹھیک ہے کہ نہیں یہاں سے آخر میں روایت کے بعد کی عبارت کو آپ دیکھ لیں ذرا لال کس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کلیمات کہہ رہا تھا اس کے علاوہ کلیمات آپ نے کہا خب بس اس حدیث یہ حدیثیز استحب پر کیا ہے خیر اور نہ چاہے تو نہ کرے جواب دینا چاہے تو دے دے نہ دینا چاہے تو نہ دے سما دعا اب یہ ایک نظیر پیش کر رہے ہیں اس طرح دعائیں نمازوں کے بعد نماز کے بعد یہ دعا پڑھے یہ دعا پڑھے تو اب سب کا اتفاق ہے کہ ان دعاؤں کا پڑھنا واجب نہیں ہے جو چاہے جو چاہے دعا نہ کرے تو تو دعا جیسا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ان دعاؤں کا کہ وہ کیا کریں کہ وہ دعاؤں کو پڑھے دبر استعلبات نمازوں کے بعد احکمات اب جب یہ بات دل آپ کے سامنے آ چکی تو, تو مطلب بھی یہی ہے اور میں آپ کے احناط کا جو فتوار ہے وہ امام رحم اللہ کا قول پر ہی ہے کہ اذان کا جواب دینا کیا ہے واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے یہاں پر ایک احتجاج کی بات بھی سننے سبق آپ کا مکمل ہو چکا ہے کہ